الحمد الحدی رب العالمين المین والسلام على اشرف المبیا امسلی محمد علی و صحبی اجمعین محتدہ امباد اما بعد شاء انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ شاء آج مسیح الدجال کے بارے میں بات کریں گے مسیح الدجال کون تھے اور ان کا عمل کیا ہے کیا کریں گے دنیا میں آ کے اور کتنا مدت تک رہے گا رہیں گے اس کی کیا صفات ہے کہاں سے نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے اور ان کی تباہ کون کرنے والا ہے اور ان کے ان کی دعوت اور ان کے فتنہ کس طرح رہے گا اور آخری ان کے اختتام کیسے رہے گا آج انشاءاللہ شاء اللہ حتی الامکان تفصیل کے ساتھ اسی کے متعلق بات ہوگا بتایا گیا پچھلے درسوں میں کی قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تقریباً دس نشانیاں نکلیں گی اشرو آیات اور گیارہواں بتایا گیا کہ مہدی ہے تو مہدی کے بارے میں پچھلے درس میں بات کی گئی ہے اور تقریباً دس اور باقی ہیں اور آج انشاءاللہ دجال کے متعلق بات کریں گے کیونکہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے اس کے متعلق بات کیا کرتے تھے اسی لیے دجال کے بارے میں یہ یہ مسائل ذکر کرنا سنت کے مطابق اور اس سے عبرتیں حاصل کرنا اور اس کے فوائد اور کس طرح بچنا یہ بار بار یاد دلانا یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان لوگوں کو مسیح الدجال کے کا ذکر کرتے تھے کیونکہ اس اللہ سبحانہ و جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کی ہے اور جب سے حضرت آدم کو پیدا کی قیامت تک اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہے جس طرح یہ شخص یعنی مسیح الدجال کی وجہ سے فتنہ ہوگا اتنا ہی کسی اور کام میں نہیں ہے یہ حدیثوں میں ہے جیسا کہ انشاءاللہ اللہ ابھی بیان کریں گے مسیح الدجال کون تھے اور کیا کریں گے اس کی تفصیلات ابھی ذکر کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ مسیح الدجال یہ کون ہے مسیح الدجال رجل من بنی آدم حضرت آدم کے اولاد میں سے ہے یعنی ایک انسان ہے جس طرح ہم لوگ انسان ہیں یہ الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ صلاحت والسلام کے اولاد میں سے ہے اور یہ کافر ہے اس کے بہت ساری صفات ہے اور اللہ سبحانہ و اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے اور قیامت سے پہلے یہ شخص اور یہ بندہ ظاہر ہوگا اور نکلے گا لیکن یہ کون ہے اس کی حقیقت جتنا حدیث میں ہے اتنا ہی بتا سکتے ہیں کچھ کتابوں میں دیکھو گے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال یہ سامری ہے سامری وہ شخص جو حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کے خلاف بنی اسرائیلوں کو اور اس نے گمراہ کی ہے جب حضرت موسا کوہیتور کے پاس آئے اللہ سب تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو اس وقت گمراہ کیے پھر حضرت مصلاط السلام وہ بچڑا لے کر جو سونے سے بنائے تھے اس کو جلا کے اور اس پر بدوا دی ہیں یہاں تک کہ وہ سارے لوگ سے الگ ہو گئے وہ لاپتا ہو گئے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ مر چکا ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں وہ مسیح الدجال بعد میں مسیح الدجال کی شکل میں وہ نکل کے آئے گا لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں ہے اسی لیے ہو سکتا وہ ہے لیکن کہیں بھی دلیل نہیں ہے اسی لیے زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ وہ دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کہ اگر دلیل ہو تو کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح بغیر دلیل کے بعد نہیں کہہ سکتے ہیں مسیح الدجال بتایا گیا کہ وہ انسان ہے لیکن معنی کیا ہے مسیح الدجال کے معنی کیا اور اس کے نام کیا ہے اس کے نام کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا کچھ لوگ فرضی طور پر کوئی سامری کہا کچھ اور کہتے ہیں نہیں اس کے نام کے بارے میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے اسی لیے اس میں توقف اختیار کرنا چاہیے لیکن اس کے لقب ہے دو لقب دیا گیا مسیح اور دجال یہ دونوں لقب ہیں کچھ کتابوں میں آپ دیکھو گے مسیح ہا کے بجائے خا اور وہ تحریف وہ غلط بلکہ مسیح ہا سے ہے اس کے نام مسیح کیوں پڑ گئے مسیح اور دجال ایک ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو مسیح عیسی بن مریم کے بارے میں بات کریں گے تو یہ بھی مسیح وہ بھی مسیح تو دونوں میں فرق کیا ہے مسیح عربی میں کذاب کو کہتے ہیں جھوٹا بندے کو مسیح کہتے ہیں اور اسی طرح مسیح اچھے انسان کو بھی کہتے ہیں عربی میں بہت سے الفاظ ہیں کہ دونوں مطلب میں ہوتا ہے ایک معنی اور اس کے تضاد کئی چیز اس میں عربی میں اسی طرح یہاں بھی یہاں مسیح دونوں کذاب کو بھی کہتے ہیں جھوٹا بندے کو اور صادق کو بھی کہتے ہیں یہ کچھ علماء نے یہ ذکر کی ہے لیکن اس سے قریب یہ ہے کہ مسیح کو مسیح کہا دے کیونکہ اور دو اور سبب ذکر کرتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ایک آنکھ کیا ہے خراب ہے اور اس میں جیسا کہ کسی نے مسا کر دیا یعنی اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور وہ ظاہر نہیں تو اس لیے وہ کانا وہ آنکھ ہے کانے آنکھ اون کے رہے گا اس لیے وہ دیکھ نہیں پا گا ایک آنکھ سے تو کہتے ہیں کہ اس سے مسا کیا گیا ہے اور تیسرا مانا یہ اور سب سے قریب یہ ہے یا یعنی وہ معنی صحیح ہے وہ دوسرا والا اور تیسرا عربی صحیح ذکر کریں گے کہ وہ زمین کو مسا کریں گے مسا کس طرح کریں گے یعنی زمین میں وہ سیر کریں گے کئی دن میں چند ایا میں وہ پوری دنیا سیر کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے تو یہ بھی ایک معنی ہے لیکن دوسرا معنی بتایا گیا کیونکہ اس کی آنکھیں خراب ہے یہ زیادہ روایتوں سے زیادہ قریب ہے اور آجیسوں میں حدیثوں میں ذکر کیا جائے گا دجال دجال عربی میں دجل سے ہے اور دجل عربی میں خلق کو کہتے ہیں اگر کوئی انسان دو تین باتوں کو خلط ملط کرتا ہے بدلتا بدلتا یعنی بدلتا ہے تو کہیں گے یہ دجال یعنی بات بدلنے والا شخص تو صرف مسیح الدجال کو دجال کہا گیا کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان یہ کیا ہے خلط ملد کر دیتا ہے حق اور باطل اور ایمان اور کفر کی باتیں ان کو وہ بدل دیتا ہے یہ حق ایک دک دکھتا ہے کہ باطل کو حق دکھنے لگتا ہے اور حق کو بات لوگ سمجھنے لگتے ہیں اور مسیح الدجال کے علاوہ کئی دجال آئیں گے جیسا کہ تقریباً چند تین درس پہلے بتا گیا کہ اللہ کے رسول احمد قیامت سے پہلے تیس دجال نکلیں گے یعنی جھوٹے لوگ دعوی کریں گے کہ ہم نبی ہیں ہم رسول ہیں اس میں سے سب سے بڑا یہی مسیح الدجال ہے اور یہ الگ تقریباً قسم کے انسان ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے اس کی حقیقت کیا ہے کیا وہ موجود ہے کہ نہیں اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں مسلمان پر واجب ہے فرض ہے کہ وہ دجال پر ایمان لائے ایمان لانے کا مطلب نہیں کہ اس کی دعوت پر ایمان لائے مطلب ایمان لائے کہ دجال موجود ہے اور دجال آئے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا کسی انسان کے لیے جائز مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دجال کو انکار کرے کیا کیوں اور میں کوئی کہے گا کہ دلیل نہیں ہے کچھ علماء افسوس کے بعد کچھ علماء جو کہ علماء کہا جاتا ہے بنا دلیل کے بنا بنیاد کو اس کو رد کر دیتے ہیں صرف عقل استعمال کرتے کہ قرآن میں نہیں اگر ہوتا تو قرآن ذکر کرتا اگر یہ سب سے بڑے فتنا ہو تو ذکر کرنا چاہیے اللہ پھر اور کو ذکر کی تو اس کو کیوں نہیں کی بھائی اللہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ انسان کا دخل نہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جو ذکر کرنا چاہتا کرتا ہے اور بہت سے کبھی کبھار اللہ سبحانہ اہم باتوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ اللہ یہ بھی بتا چکے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی سنو تو اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے رسول کے بعد بھی سننا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے طرف سے وہیں پہنچاتے تھے اور حق بتاتے تھے لیکن حدیثوں میں اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ ذکر ہے کہ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کی انکار کرے ایک دو صحابی سے نہیں دس صحابی سے نہیں بلکہ بہت سے صحاب کرام سے دجار کے بارے میں ذکر آیا ہے اس لیے علما کہتے ہیں یہ تواتر معنوی تک پہنچ چکا ہے یعنی جس میں کے کوئی بھی امکان نہیں ہے مسلمان پر وہ ہیں تو وہ دجار کے متعلق جو باتیں اللہ کے رسول نے ثابت کی ہیں اس پر ایمان لائے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انکار کرے اس کے بعد آئیے ہیں کہ یہ مسیح الدجال دجار بتا دے کہ اس کی صفات کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی زیادہ سفار ذکر کی ہے کہ اگر انسان غور سے تصور کرے تو یہی لگے گا کہ دجال سامنے کھڑا ہے مہدی کے بارے میں پچھلے طرف کیا اللہ کے رسو دو صفات ذکر کی ہیں اجل جبہ عقدل ام ناک اور پیشانی کے بارے میں اور باقی نہیں ذکر کی لیکن دجال کے بارے میں سارے تفصیلات اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں تاکہ مسلمان جب بھی اسی کے زمانے میں پڑے تو اس کے شکل دے کر انسان پہچان لے اور اس سے دور رہے آئیے دیکھتے اس کی سفاط کیا ہے لیکن پہلے مناسب میں پہلے حدیث میں پڑھ میں حدیث سے پڑھ پھر اس میں اسے بتاؤ کہ اس کی خلاصہ کیا ہے اللہ کے رسول اس کے بارے میں بہت سارے حدیث ذکر کی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ نے عمر کے ہے اللہ کے رسول فرماتے بے نہ ان نہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بار ہم سو رہے تھے اور اللہ کے رسول کے خواب حق ہے جو دکھایا جاتا تو اللہ کے رسول حقیقت میں دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ہم سو رہے تھے تو دیکھا طواب کر رہے تھے کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ خواب میں دیکھا کہ میں طواب کر رہا ہوں اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو اور یہ اللہ کے رسول حضرت عیسی کے صفات ذکر کریں گے یہ اگلے درس میں ذکر کریں گے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھونگریالے آگ گونگریالے بال ہے آگ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ دجال ہے اور یہ حدیث بخاری میں ہے اس میں کچھ صفات ذکر کی گئی ابھی بتائیں گے اسی طرح اللہ کے علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ اللہ عمر کے ہیں کہ ان اللہ تال علی سے بھی آلہ خان و تعالی کانا نہیں کانا اس کو کہتے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے مسیح الدجال, مسیح الدجال یہ کانا یعنی اس کانا انسان ہے اس کی ایک خراب ہے پاپیا ایک پھولا ہوا انگور کی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آس کانی تھی کانی ہے اور ان کی آس انا عنباط طافيا انگور پھولا ہوا انگور کی طرح اور ابو سعید خدری کے ایک مزید حدیث فرماتے ہیں کہ ابن صیاب سے مناقات کی تو کہنے لگے کہ ادذال کو تو اولاد نہیں ہوتے ہیں تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول سے یہ یہ حدیث صحیح ہے ابو ہریرہ کی تیسری چوتھی حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی فرماتے ہیں فانا الدجال اعور العين یعنی اس کی آنکھ تھانی ہے اجل الجبہ عریض النحر عجل اس کے پیشانی بالکل واضح ہے چوڑا ہے پیشانی چوڑی ہے عریض النحر اس کے گردن بہت ہی چوڑا ہے اور اس کے بعد حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے کپ شاپ یعنی یعنی جوان انسان ہے قطط یعنی اس کے بال تقریباً گنگریالے آلے اسی جیسا کہ سیدھا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آج عموماً دیکھو گے برا لوگ نا مان افریقی جیسے لوگ ہوتے ہیں بال کس طرح خراب ہوتے ہیں ایک گول ہوتا ہے اسی طرح تقریباً ہے اور کیا ہے حضرت عبادت کے حدیث ہے کہ ایک انسان مرد ہے کثیر ہے چھوٹا قد ہے افجہ افجہ یعنی اس کے پاؤ اس کے دونوں ٹانگ پھیلا ہوا ہے آپ تقریباً دیکھو گے یعنی سیدھا نہیں ہے بلکہ پاؤ ٹھوسا کھلا ہوا ہے اور جد اب جیسا کہ پچھلے حدیث میں ذکر کی تو آئی خلاصہ کیا ہوا کہ اس کی صفات جو اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ وہ رجل رجل یعنی آدمی ہے عورت نہیں ہے انسان ہے مرد جسیم ایک رواج میں آتا ہے جسیم جسیم یعنی تندرست آدمی اور موٹا آدمی مطلب دبلے پتلے نہیں ہے اور کیا ہے شاد جوان ہے بڈا آدمی نہیں ہے اور احمر احمر کے مطلب سرخ کا لوگ یہاں مطلب کہ سرخ بالکل لیکن یہ جیسا کہ کوئی گورا ہوتا ہے اور زیادہ تر یعنی لال کی طرف اس کے چہرہ مائل ہوتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ گورے ہوتے یہ تقریباً آپ یہ صفات ایرانی لوگ سے ملتا ہے کیا ہوا یہ تقریب کے لیے میں بتا رہا ہوں اور عرب لوگ کچھ جو گورے ہوتے ہیں ان میں سے قریب ہے اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کثیر یعنی اس کا قد چھوٹا ہے اور قد چھوٹا ہے اور اس طرح اس کا قد چھوٹا ہے لیکن اس کا تقریباً اس کی پیٹ ٹیڑھی ہے یعنی تھوڑا سا مائل ہے آگے کی طرف جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اف حج افحج یعنی اس کے پاؤں دونوں تان سیدھا نہیں کھڑا ہو پاتا بلکہ تھوڑا سا کھلا رہتا ہے جیسا کہ کچھ ٹیڑھا ہوتا ہے جس کے ہڈی کے بیماری ہوتی کس طرح ہوتے ہیں اور یہ ہی تقریباً اللہ کے رسول اس طرح ذکر کی ہے جعد الرأس اس کے بال جو ہے اللہ کا رسول فرماتے کہ اس کے بال سیدھا نہیں بلکہ جاد الراس گنگھریالے بال کی سکی بالکل خراب بال ہے اور ایک روایت میں آتا ہے افسان اش یعنی درخت کے شاخوں کی طرح درخت کے شاخ آپ دیکھ لو کس طرح دائیں بائیں اس طرح ہے اس طرح اللہ کا رسوم بتاؤ اس کے بال ہے اور کیا ہے اجل جب اس کی پیشانی بالکل ظاہر ہے چوڑا ہے یا تو بال سر کے کم ہیں اسی لیے وہ بالکل دکھ جاتا ہے اریب و نر یعنی گردن جس کو کہتے ہیں یہ بالکل اریب ہے موٹا ہے ہلکا پتلا نہیں ہے موٹا ہے کیونکہ بدن بھی موٹا ہے ممسو ہلنا اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور کانی ہے لیکن یہ کون سی آنکھ ہے کچھ رواج میں آتا ہے داہنے طرف اور کچھ رواج میں آتا ہے بائیں طرف دونوں حدیث صحیح ہیں تو کون صحیح ہے علماء اس کو جمع کیے کہتے ہیں کہ داہنے طرف جو آنکھ ہے وہ خراب دونوں خراب ہے اس کی آنکھیں دونوں خراب ہیں لیکن جو داہنے طرف ایسے خراب ہے کہ وہ اس کی آنکھ نکلی ہوئی باہر ایک انگور پھولے ہوا، پھولا ہوا انگور کی طرف انگور دیکھ لو جب پھول جاتا ہے تو کس طرح نکلتا کچھ لوگ ہوتے بیمار تو آنکھ نکلے رہتا اور دوسری آنکھ وہ بھی خراب ہے لیکن وہ اندر کی طرف ہے وہ پھولی نہیں ہے بلکہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ گوشت اوپر جمع ہوا ہے تو اس طرح تو علما کہتے کہ آنکھ ایک خراب ہے. دونوں خراب ہے لیکن ایک زیادہ خراب ہے نہیں اس کی آنکھ بہت ہی بری صورت میں یہ اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے مکتوب بین کافر اس کے نے پیشانی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے کافر لکھا ہوا حضرت انس کے حدیث ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر ہے اور ایک روایت میں یہ ہےجہاں پھر اللہ کے رسول نے حروف بتائے کا فا یعنی اس کے لکھا کا اور ہر ایک مسلمان یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ تقریباً اس کی صفات ذکر کی گئی ہے جو سنت میں ہے یہ ثابت ہے اور مزید صفت لا دلہ ہو اس کے اولاد نہیں ہوتے اور کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھی ہو کس کے طرح اس کی شکل ہے عبد القطن ایک عربی تھے یہ تقریباً بن مستلق کے آدمی تھے اللہ کے رسول بتا کہ اس کے شکل اس سے ملتی ہے کہتے ہیں وہ آدمی اللہ مصاحب ہی نہیں تھے وہ پہلے موت ہو چکی لیکن اللہ کے رسول اس کو دیکھ چکے تو تقریب کے لیے اللہ کا رسول بتا ہے. اگر انسان یہ حدیثیں پڑھ لیتا ہے تو سو پرسنٹ تو نہیں دیکھ پائے گا لیکن کچھ تصور ہے کہ نہیں کہ آ خراب ہے پیشانی کس طرح ہے لمبائی کس طرح ہے پاؤ کس طرح ہے اور اس کی کا ہے اس کے چہرے اور اس کے بال کس طرح تو اصل نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتا دی ہے تو اس انسان اس میں شکناک رہے اس کے بعد یہاں اگلے مسئلہ یہ ہے کہ کیا دجال ابھی موجود ہے کہ نہیں اور اگر موجود ہے تو کہاں موجود ہے دیکھیں جتنا باتیں ہم کہیں گے انشاءاللہ ثابت کریں گے قرآن اور سنت سے قرآن میں تو نہیں ہے لیکن سنتوں سے اور صرف صحیح حدیث میں پیش کروں گا انشاءاللہ اس اللہ لیے جو بے با اور جو ضعیف ہے اس کو میں نے ذکر ہی نہیں کی ہے اور اس کو لائے نہیں تو اس لیے اس کے کیا کہاں موجود ہے اور کیا زندہ ہے ہاں دجال موجود ہے زندہ ہے کہاں زندہ ہے کوئی کہے گا بھئی کس کو اللہ سب نے زندگی دی ہے اور پچھلے در میں بتایا گیا کہ حضرت مہدی تو زندہ نہیں ہے اور بتایا گیا کہ کسی کو اللہ اس طرح نہیں کیے سوائے دجال کو کیوں کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑا فتنہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک فتنا ہے اب ہم لوگ کے لیے آزمائش نہیں ہے آزمائش ہے اللہ سبحانہ دیکھنا چاہتے کہ کون اللہ کے رسول کے حدیث پر ایمان لاتا کہ نہیں بہت سے مسلمان دجال کو انکار کرتے ہیں تو سمجھو وہ ججار کو آنے سے پہلے وہ لوگ فتنے میں مست... یعنی وہ لوگ مبتلا ہو گئے تو انسان ہم لوگ کے لیے بھی فتنہ لیکن ہم لوگ کے لیے کم ہے لیکن جو آنے والے ہیں جو زمانے میں نکلیں گے ان لوگوں کے لیے تو اور بڑی مصیبت ہے تو اس لیے اللہ سماج اس کو فتنہ اور آزمائش کے طور پر رکھا کہ ہم لوگ تصدیق کرتے کہ نہیں اور پھر نشانات جیسے کہ اللہ کے رسول ذکر کی ہے یہ معروف ہے کہ وہ موجود ہے اور زندہ ہے لیکن کہاں موجود ہے سمندر میں کہیں موجود کسی جزیرے میں ہے اور یہ جزیرہ کس طرف ہے یہ جزیرہ کہاں موجود ہے یہ جزیرہ مشرق کی طرف ہے کہاں موجود ہے یہ جزیرہ مشرق کی طرف ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث ایک لمبی حدیث ہے حضرت فاطمہ بن پیس ہے فرماتی کے بار اللہ کے رسول رات میں عشاء میں مسجد آنے میں دیر کر دی تو دیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا مجھے دیر ہوگی کیونکہ تمیم اداری مجھے یہ قصہ ذکر کر رہے تھے یعنی گھر میں آ کے تو اللہ کے رسول سب کو جمع کرنے کے بعد ممبر پہ چڑھے اور کہنے لگے آئیے میں تم لوگوں کو ایک خبر سناتا تھا اللہ کو ہنسنے لگے اور کہنے لگے سبحان اللہ میں وہی بات میں نے بتا حضرت تمیم اداری آئے میرے پاس اسلام لا کے اور اس نے بتایا کہ وہ لوگ تیس لوگ میں وہ لوگ کشتی میں کہیں سوار تھے اور کہیں سوار کر رہے تھے تو اتنا تیز ہوا تم لوگ ایسے جزیرہ لے گئے جو پہلے بار انہوں کو پتہ نہیں کہ جزیرہ کہاں ہے پھر وہ قصہ لك رسول ذکر کی ہے پھر اللہ کے رسول ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے کیا کہ میں یہ چیز تم لوگوں کو پہلے میں نے بتا چکا ہو لوگ نے کہا ہم لوگ گواہی دیتے کہ اپ نے بتا چکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور اس کی تصدیق وہ کہانی سے وہ, وہ واقعہ سے ہوا ہے تو اس نے یہ بتایا حدیث لمبی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی نے فرمایا کہ وہ کس طرف نکلے گا جیسا کہ اللہ رسول اس حدیث میں بتا ہی کہ وہ جب ان سے پوچھا گئے کہ کہاں تو اللہ کے رسول سامنے فرمایا فرمایا پیبہ بحر یمن او ہری یعنی شام اللہ انا ہوں پی بریشام او ہری یمن یعنی آگاہ رہو ججال شام شام جو فلسطین ہے شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے اللہ کے رسول نے بتایا اور یہ مشرق نہیں پھر اللہ کے رسول خود کہنے لگے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف اور اللہ کے رسول مشرق کی طرف اشارہ کیا مشرق کی طرف آج کل تقریباً یہ بحر ہند ہوتا ہے جو عمان کے بعد سے آر سمندر دیکھو انڈیا تک اس کو کہتے مشرق کی طرف تو کسی بھی جزیرے موجود ہے ابھی موجود ہے وہ جزیرہ کہاں اللہ سبحانہ ہو تعالی کے علم ہے بہت سے لوگ اقلی دماغ چلاتے کہ بھائی آج کل ساری دنیا ہر طرف پہنچ چکے ہیں یہ لوگ اس کو نہیں دیکھ پائے تو اللہ کی قدرت ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتے تو کوئی نہیں دیکھ سکا اور وہ موجود ہیں ہم لوگ کے نزدیک کون زیادہ حق یا سچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے جو امریکہ اور یورپ والے وہ لوگ ایسے جگہ نہیں پہنچتے لیکن جھوٹ موٹ تصویریں لاتے ہیں اور کہتے یہ چیز ہو چکا لیکن نہیں ہوتا تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے حدیث پر ایمان لاتے تو موجود ہیں اور کس طرح موجود ہے وہ زندہ ہے اور جیسا کہ اسی حدیث میں حضرت حضرت فاطمہ کے ہیں اللہ کے رسول آسن فرماتے مجموعہ تم الا ان کے یعنی اس کو زنجیر یا کسی سے بانا گیا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن تک اس کو بانا گیا ہے دونوں ہاتھ گردن کی طرف باندھا گئے تو ہاتھ یہاں پھنسے اس کے گردن اور مابین نہ رخ بچائی اس کا مطلب یہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہاں سے گھٹنے سے اس کے پاؤں تک ہے اس کو کہتے جو پیچھے یا جہاں تک تکول کرتے جہاں دھوتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن تک بنا ہوا ہے اور وہ جھکایا گیا اس کو کہ وہ پاؤ دونوں ٹانگ اور ران کے بیچ میں یا گھٹنے کے بیچ میں وہ موجود تو بالکل زندہ کی حالت میں وہ دبا ہوا ہے وہ انتظار کرتا ہے کب موقع ملے کہ ہم نکلے اور نکلے وقت سے پہلے کبھی نہیں نکل سکتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے اور جب اللہ چاہیں گے تو اس وقت نکلیں گے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے اور وہ کون ہے موجود ہے زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سنم فرماتے کے موجود ہو تو اللہ کے رسول سے پہلے سے وہ موجود ہے اسی لیے ابھی وہ بڈھا نہیں ہوتا ہے یا اللہ کی تقدیر میں علم ہے اللہ کے علم ہے تو اس لیے بڈھا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اللہ سے اس کے لیے خاصیت یہ دی ہے یہ اچھائی نہیں بلکہ اس کے لیے یہ سزا ہے اور وہ موجود ہے اور فتنے کے طور پر وہ رہے گا اور نکلے گا لیکن وہ کافر انسان ہے کچھ علماء کے اختلاف یہاں مسئلہ آتا ہے کہ ابن بن ہے کہ اللہ۔ ابن سیاد کے بارے میں الگ سننے ابن سیاد مدینے میں اللہ کے رسول کے زمان اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو ایک مکے میں مدینے میں ایک چھوٹا بچہ تھا یہودی تھا یہ کیا کرتا تھا بہت ہی دجال تھا حالانکہ وہ اپنا دعویٰ کرتے کہ میں مسلمان ہوں نماز بھی پڑھتا تھا یہ کرتا تھا لیکن اللہ کے وہ کیا لوگوں کو بتاتے غیب کی باتیں کبھی بتاتا تقدیر بتاتا تھا کبھی صحیح نکلتا کبھی نہیں اور اتنا اس کے بعد پھیل گئی مدینے میں کہ یہ دجال تو اللہ کے رسول سسنا کبھی کبھار چپکے سے ان کے پاس آتے تھے اور درخت کے پیچھے یا کسی کے پیچھے چھپ کے اللہ کے رسول کی باتیں سننا چاہتی کی کہ یہی ہے کہ کوئی اور ہے ایک بار اللہ کے رسول اس سے بات کی تو اللہ کے رسول نے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اللہ کے رسول کو پکڑے اور اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو میں محمد رسول اللہ تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیین یعنی عرب لو کے آپ رسول ہو پھر الٹا اللہ کے رسول سے پوچھ لا کہ آپ ایمان لاتے کہ میں رسول اللہ رسول ہوں تو اللہ کے رسول ناراض ہوتے حضرت عمر کر دے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر وہی دجال ہوتا تو آپ اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ وہ باقی رہے گا آخر تک اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے سے کیا فائدہ اسی لیے اللہ کے رسول نے قتل نہیں کروائے بلکہ اللہ के رسول کبھی کبھار آتے تھے درخت کے پیچھے چھپ کے ایک اللہ کے رسول آئے اور درخت کے پیچھے چھپ چھپ کے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی باتیں سنی کچھ باتیں کر رہا تھا اپنے خود تنہائی میں ہو سکتا ہے وہی دجال ہے تو جیسا کہ اللہ کا رسول چھپ رہے تھے تو ان کی والدہ نے دیکھ لیب کی والدہ کہنے لگے صاف اس کا نام صافی تھا کہ آپ بچیے تو وہ خامت اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرے یعنی مجھے ایک صورت دی گئی ہے ایک صورت یا میں پڑھنا میرے دل میں ہے وہ کون سی ہے تو اس نے کہا اب دکھ پورا پورا نہیں کہا دخان وہ صورت ہے آدھا کر کے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا چپ ہو جا کہ تم اپنے قدر سے اپنے قدر سے آگے بڑھ پاؤ گے تمہاری یہی قدر ہے اور یہ بلکہ کفر کے بعد بھی کہنے لگے تو اللہ کے رسول چھوڑ دیے صحاب کرام کچھ قسم کھاتے تھے کہ یہی دجال ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حدیثوں سے دیکھا جائے تو صحیح یہ ہے کہ وہ دجال نہیں تھا وہ کوئی اور انسان تھا اور مسیح الدجال الگ ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول خود ہی اپنی زبان سے حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ مجھے شک تھک یہی ایک بار ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور عمرے کے لیے کے لیے عمرے کے لیے تو راستے میں ہم لوگ آرام کرنے کے لیے جب چلے گئے تو سارے لوگ نکل گئے ہم دونوں اتنہائے میں تھے تو میں نے مجھے خوف تھا اس سے کہ وہی ہوگا وہ خود کہنے لگے کہ میں لوگ میرے بارے میں یہی سوچتے کہ میں دجال ہوں اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ الحال میں خودکشی کر لوں اور پھر باتیں کہنے لگے کہ میں دجال نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ وہ اس کے اولاد نہیں ہوتے میرے پاس اولاد ہے مدینے میں بعد میں بڑے ہو گئے شادی کی ان کے اولاد تھے بلکہ بیٹا نیک صالح سالیں کا لیکن خود کے بارے میں ان کے بارے میں شک تھا اور کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال مدینہ مکہ نہیں آئے گا اور ہم تو مدینہ مکہ میں ہیں تو حضرت سعید کہنے لگے ہاں ان کے بعد میں تصدیق کرنے والا تھے اچھا لیکن کچھ دیر بعد یہ کہنے لگے کہ دجال کو میں جانتا ہوں اس کے والدین کو میں جانتا ہوں اور کہاں رہتا میں جانتا ہوں تو کہتے ہیں وہ سعید پھر وہی شکا گیا کہ وہ ابھی انکار کر رہا تھا اور ابھی یہ بتا رہا بہرحال وہ اس کے بعد مغائب ہو گئے اور لاپتہ ہو گئے بہرحال وہ ابن سیاح وہ دجال نہیں ہے جو مدینے میں تھا بلکہ وہ الگ ہے لیکن یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے کے قیامت سے پہلے تیس دجال نکلیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک دجال ہے لیکن جو بڑا مسیح الدال ہے وہ الگ ہے اور ابن سیاح نہیں ہے تو اسی لیے وہ زندہ ہے لیکن وہ نہیں ہے وہ الگ ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کیسے نکلے گا اور جب نکلنے لگے گا تو دنیا کے حال کس طرح ہوگی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ نکلے گا تو اس وقت کیا سالی عام ہوگی لوگ پریشان رہیں گے کھانے کی چیز نہیں ہوگی اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں ابو امامہ کے حدیث ان قبل خروج الدجال دجار سنوات کہ دجاروں کو نکلنے سے پہلے تین سال گزرے گا اور کیا سنوات شداد بہت ہی سخت سال ہے پہلے سال میں جتنا بارش ہوتی تھی اس کے ایک تہائی ختم ہوگی یعنی بارش نہیں ہوگی اور دوسرے سال میں دو تہائی بارش بند ہو جائے گی اور تیسرے سال میں بالکل بارش نہیں ہوگی نہ نہ باطا کچھ نہیں ہوگا مومن لوگ صرف تصویر اور تحمید اور تحلیق کے ساتھ زندہ رہیں گے پانی تو کچھ پئیں گے اور صرف تصویر کریں گے وہ کھانے کی جگہ میں ہوگا پھر اسی میں دجال آئے گا یہ دنیا کے حال اور وہ جب نکلے گا تو لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ دجال کو بھول جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لجال سو ان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اس سے بالکل بھول چکے ہوں گے حتی کہ آئنا یعنی مسجد کی امام اور خطیب لوگ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے یعنی دھیرے دھیرے علم اتنا کم ہو جائے گا کہ لوگ دجال کا ذکر ہی نہیں کریں گے اور وہ نکلے گے تو اس اکثر لوگ دجال سے واپس نہیں رہیں گے اس لئے وہ فتنہ ہوگا تو اس وقت ہوگا جو لوگ منتبہ نہیں ہوں گے اور اس طرح نکلے گا کل سے نکلیں گے حدیث میں تین بہا حدیث میں آتا کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر دجال کو چھیڑ چھاڑی سیاد کو چھار کی ابن عمر کہتے تھے کہ یہی دجال ہے کوئی بات پہ کیسے کیسے سوالات بات چیت ہوئی تو اس کو خوب چھیڑے یہاں تک کہ ابن سیاد اتنا ناراض ہوئے کہ پوری گلی اس کے بعد آگے وہ آواز آئی تو حضرت حفصہ اپنے لگے اے بھائی اللہ تم پر رحم کرے آپ کیوں اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہو نہیں سنے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غزبنا بنا دے گا مسلم کے روایت ہے یعنی جب نکلے گا تو اتنا غصہ ہو کے نکلے گا کہ غصے ہو کے کہ اس کے زنجیرے اور سب کچھ ٹوٹ جائے گا لیکن کب ہوگا جب اللہ سبحانہ اور وقت رکھیں گے اس سے پہلے غضب کتنا بھی ہوگا وہ تو غضب میں ہے پریشان ہے ابھی بھی لیکن نہیں نکل پائے گا بلکہ آخر زمان میں نکلے گا جب اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ کے جو وقت مقدر ہے اس سے پہلے نہیں نکل سکتا ہے لیکن کب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کہاں نکلے گا اور اس کے پیچھے کون چلنے والے ہیں اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیا یہ نکلے گا بتائے گا کہ مشرق کی طرف سے مشرق کی طرف وہ موجود ہے لیکن پہلے بار وہ جزیرہ توڑ کے یا چھوڑ کے کہاں پہنچے گا سب سے پہلے خوراسان پہنچے گا خوراسان آج کل کہاں ہے آج کل تقریباً ایران میں بڑا علاقہ ہے کوراسان اور خوراسان میں ایک شہر ہے کئی اس میں کئی شہروں کا کئی قصبہ ہے اس میں اسفہان میں آئے گا جس کو عربی میں اسفہان کہتے ہیں یا اسفہان کہہ دیں گے اور اسفہان ایک شہر ہے اس میں ایک گاؤں اور ایک محلے کے نام الودیہ ہے یہ بہت زمانے سے یہودی لوگ ابھی بھی موجود ہے اس ایریا میں وہیں سے وہ بندہ نکلے گا کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ جزیرہ یعنی وہ داہنے خور سے نکل کے آگا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا لیکن میں عربی میں پڑھتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی تو اللہ کے رسول پر میں ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں کبھی کباب پڑھ لوں گا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خوراسان ہے چمڑا بھری ڈھالو جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے یعنی ترکی لوگ اور اس وقت ترکستان کے لوگ اور وہ او مغل لوگ ان لوگ کے زیادہ ان کی اتباع کریں گے تو اللہ کے رسول یہاں بتاتے کہاں سے نکلے گا خوراسان سے نکلے گا اور یہ خوراسان سے نکلنے تو نکلے گا شروع میں لیکن اس کے زیادہ تر اں اس کے تابع ہوں گے اسفہان میں یہودیہ میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے الدجال من یہودی سبعون علیہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اسفہان کے ستر ہزار یہودی سیاہ چادر اڑنے بڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے آج کل یہودی لوگ آپ دیکھو گے یا آج کل جیسے کہ کالج پیالیسا تقریباً وہی آج کل جو ہم لوگ یورپ میں یا کہیں بھی آپ تک مسلمان کرنے لگے جب آخری سال ہوتا ہے تاریخ ہوتے تو کیا پہنایا جاتا ہے ٹوپی پہنایا جاتے ہیں اور کالا یہ حقیقت میں یہودیوں کی عادت ہے یہی پیالیس اور یہی یہودیوں کے لباس ہے تو اللہ کے رسول فرماتی سب لوگ ستر ہزار لوگ سب کو یہی پہنے ہوئیں گے یہی جو چیاہ چادریں ہوں گے یہی پہن کے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور یہ کس گاؤں سے یہودی ایک جگہ ہے وہیں سے وہ نکلے گا اور آگے بڑھے گا پھر وہیں سے کار کون پہلے ان کے ساتھ دیں گے ستر ہزار یہودی ان کے پیچھے چلیں گے پھر وہ آگے بڑھنے لگے گا کہاں آنے کے لیے مکہ مدینہ کے لیے کیونکہ مکہ مدینہ یہی سنت اور دین کے یعنی جگہ ہے اور بتایا گئے تقریبا چھوٹے علامات میں قیامت اللہ کا رسول رحمت قیامت سے پہلے دین مکہ مدینہ لوٹ آئے گا جس طرح صاف گول ہو کے اپنے جگہ پہ اپنے سوراخ میں لوٹاتا ہے تو اسی لیے وہ مرکز ہے تو وہ آئے گا اور حدیث ہے کہ عراق اور شام کے درمیان سے راستہ نکل کے وہ یہیں سے آئے گا اور مکہ تک پہنچے گا اور شروع میں یہودی لوگ ہی تباہ کریں گے اس کے ساتھ دیں گے پھر اس کے بعد کافر اور منافق لوگ کافر تم عروف ساتھ دیں گے اور منافق لوگ جو کمزور جس کے دل میں ایمان کے کراہتے اسلام کمزور ہے وہ لوگ بھی ان کا پیچھا کریں گے اور زیادہ تر اس میں چار لوگ ان کا پیچھا کریں گے ایک یہودی لوگ ایک عجیم عظم عجم کو کہتے ہیں یعنی جی غیر غیر عرب لوگ اور اس وقت عرب لوگ کی کمی ہوگی اس وقت اسلام میں باقی رہنے والے اکثر عرب لوگ ہوں گے اور غیر عربی لوگ کم لوگ تو اسی لیے عظم لوگ عجم یعنی ترکستان والے ایران والے ترکیہ والے یہ زیادہ ان کی تباہ کریں گے اس کے پیچھے چلیں گے اور اسی طرح عرب میں بدو لوگ جو جاہل ہیں اور حدیث ابھی پیش کریں گے اور اسی طرح عورتیں زیادہ ہوں گی آج کل دیکھو درگاہوں میں چلے جاؤ کسی بابت دجال آ جائے تو آدمی لوگ پیچھے رہیں گے عورتیں زیادہ دوڑتی ہیں یہی مصیبت ہے کیونکہ عورتیں زیادہ یعنی جوش میں آتی ہیں اور ان کی عقل تقریباً جلدی پھسل جاتا باطل کی طرف یہ عیب نہیں اللہ نے فطرتی رکھا تو اس لیے یہاں دور کس کے ہیں؟ مرد کے دور ہے آپ سدھارو اپنے گھر والوں کو لیکن مرد لوگ اپنے درگاہوں میں تو نہیں جائیں کم جائیں گے بیویوں کو بھیجیں گے بھائی جو بھی بابا کرے کر لو چاہے وہ زنا کرے تو کر لو یہاں تک دیوس لوگ بھی ہوتے ہیں انسان خود اپنے آپ کو بچائے اپنے گھر والوں کو بچائے تو اسی لیے یہ دجال لوگ عورتیں زادوں کے پیچھے چلیں گے جس طرح اللہ کے رسول صاحب نے بتائے اور حدیث ابھی پیش کریں گے یہ کہاں سے نکلے گا اور کون اس کے پیچھے جائے گا یہ بتایا گیا تفصیل آگے آئے گا اب دیکھیے یہ دجار کی فتنا سب سے سخت یہی فتنہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فتنہ کیا کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہر نبی اپنے قوم کو دجال سے یعنی بچنے کے حکم دیتے تھے ہر ایک نبی اپنے دجال سے یعنی بچنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی تقریباً یعنی اس کا ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں بو ایسا نبی امت اللہ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنے امت کو کانے اور جھوٹے دجار سے نہ درایا ہوگا ہر نبی سوچئے نوح خود صالح ہر نبی جتنا انبیاء ہے سب بتاتے تھے حالانکہ ان کے زمانے میں نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اتنے ہی مشکل اور اتنی ہی مصیبت ہے کہ بتانا پڑتا تھا تو اس لئے ہم نبی یہ بتاتے تھے کہ اس سے بچو اگر آگے تو اس سے تم لوگ بچو اور اللہ کے رسول فرماتے کہ جب سے اللہ نے آس زمین کو پیدا کی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہے اسی انسان کو یہ چیز سوچ کر ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں بہ نقل کی آدم علاقیا میں اکبر من الدجال کہ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر کہ تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا اس لیے ہم نبی اس سے یعنی اسے اس ڈراتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس سے بچو لیکن اتنا ہی مضبوط تو, تو دجال ہے لیکن کیا وہ اللہ کے رسول سے مضبوط ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کبھی نہیں ہے انبیاء سے کبھی مضبوط نہیں ہے اور اگر انبیاء ہوتے تو کوئی خوف نہ ہوتا لیکن انبیاء اصل نہیں ہیں علماء بھی صحیح علماء بھی نہیں ہوں گے اس وقت فتنے کے دور ہوگا کیا دلیل ہی کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو پھر یہ اس کا اثر نہیں ہوتا اللہ کے رسول ساسن ہم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول ساسن تشریف لائے اور حضرت عائشہ جو متقیب پرہیزار بیوی تھی اللہ کے رسول کی اور متقید ہی کہتی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور میں رو رہی تھی رو رہی تھی خوب رو رہی تھی آپ سب نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا رسول اللہ دجال یاد آ گیا ہے اس وجہ سے رو رہی ہوں اس کے ڈر سے تو اللہ کے رسول تسلی کے طور پر یہ کہا یہ خوجوان پھی تم کب تمہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا یہ دلیل ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا اسے اللہ کے رسول اگر ہوتا آتا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں یعنی تم میں اس کے راز کھول دیتا اور اس کو ختم کر دیتا لیکن کیا ہے اگر وہ باہر میں نکلے تو جان لو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کبھی کانا نہیں تو اللہ کا رسول ذکر کی بہرحال یہ انبیاء سے طاقت لیکن اس دور میں جہالت عام ہوگی کفر برائی ہر طریقے سے منتشر ہے علماء بھی دجال کو بھول جائیں گے چند لوگ چاہے یاد کریں گے یا یاد دلایا جائے گا تو یاد کریں گے اور اس کے بعد دجال کی فتنہ اتنا ہی تیز ہے کہ اچھے لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگنے شروع کر دیں گے جو نیک صالح ہوں گے جو نیک سالے ہوں گے جس کے پاس علم ہے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے ام شریک کے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ دجال بھاگ کر ارے لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے حضرت ام شریک صحابی تھے تعجب کرنے لگی اللہ کے رسول اس روز عرب کہاں ہوں گے ارب لوگ جو مسلمان کہاں چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے وہ تو اس دن بہت ہی کم ہوں گے یعنی ان لوگ کی تقریباً اکثر اختتام ہوگا اختتام کیوں ہوگا آخری میں ذکر کریں گے کیوں خاتمہ ان کے ہوگا کیونکہ عرب لوگ کم ہوں گے یہ آخری میں شاء اللہ ذکر کریں گے تو اسی لیے یہ عرب لوگ کم ہوں گے اور اچھے لوگ ان میں سے بھاگیں گے پہاڑ کی طرف دجال سے بچنے کے لیے اور دجال کہاں پہنچے گا سارے زمین پہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ نہیں جا پائے گا جانے تو کوشش کرے گا بتائے گا کہ وہ جزیرے سے نکل کے خوراسان جائے گا خراسان میں خاص کر اسفہاں میں وہاں مضبوط ہو جائے گا ستر ہزار لوگ ان کے ساتھ ہوں گے پھر آگے بڑھے گا بڑھتے جائے گا عراق اور شام کے درمیان سے آئے گا تو پھر جزیرہ عرب پہنچے گا سب سے پہلے کہاں پہنچے گا مکہ مدینہ مدینے میں آئے گا اور مدینے کو برباد کرنے کے لیے سوچے گا لیکن اللہ سبحان و کی حمایت کبھی نہیں کر پائے گا حدیث ناپا ہے لئی سمن بل اللہ دجال اللہ مکہ مدینہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینے کے کیوں نہیں پہنچ پائے گا ولی سنا من قابی اللہ علیہ الملائی کہ فرشتے مکہ اور مدینے کے راستوں میں راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے دجال مدینہ تک نہیں آ پائے گا لیکن مدینے کے باہر تقریباً کھڑا ہوگا مدینے کے باہر اور کچھ روایت میں آتا کہ وہ زمین کو اس طرح ہلائے گا کہ سارے مدینے والے ڈر جائیں گے ان میں مومن لوگ نہیں نکلیں گے منافق اور کافر لوگ مدینے سے اس وقت ہوں گے کچھ منافق جو کمزور ایمان والے یہ زلزلہ ڈر جائیں گے کہ دجال صحیح یار ہم لوگ کے ساتھ تو کچھ کر سکتا ہے اسی لیے وہ لوگ نکلیں گے دجال سے ملاقات کرنے کے لیے تسلیم کے لیے بدت یعنی بدماز قسم کے لوگ اور منافق لوگ مدینے سے وہ لوگ نکلیں گے آخری میں دجال کے ساتھ رہیں گے مدینے میں صرف نیک سالے ہوں گے یعنی کوئی انسان اگر کہتا ہے کہ مدینے میں میں رہوں گا تو ایمان کے ساتھ رہو تب پھر نجات ملے گی لیکن اگر کوئی فاسق مدینے میں رہے گا تو وہ دجال اس کو کھینچ لے گا کسی بھی طریقے سے تو اس لیے منافق لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور وہ مدینے کی سنگلاک زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافے منافع یعنی گر در کر درجا کے پاس چلے جائیں گے یہ مسلم کی روایت ہے تو مکہ مدینہ میں صرف نہیں پہنچ سکتا ہے اور باقی ساری سرزمین میں وہ چلا جائے گا پہنچ جائے گا یا اللہ سلمان تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے تاکہ فتنا رہے اور ایک دوسرے حدیث مل کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ مسیح دجا سے مرغوب نہیں ہوں گے خوف رکھیں گے اس وقت مدینے کے سات دروازے ہوں گے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو دو فرشتے یعنی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر در جائے گا بخاری کی رواج اور کہاں جائے گا در کے فرشتوں اس کو دھکا دیں گے اور شام کی طرف اس کے رخ کر دیں گے تو مایوس ہو کہ وہ شام کے طرف دوبارہ چلے جائے گا اسی لیے حدیث ملک کے رسول فراط مسلم کی روایت ابو بحریرہ کی حدیث ہے کہ کہنا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اس کا مقصد مدینہ آنے کا ہوگا وہ خود پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا خود پہاڑ جہاں کے رسول نے لڑائی کی ہے وہ خود پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہی ہلاک ہو یعنی شام کی طرف نکل جائے گا اور پھر ان کے خلاف حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کو جیسا کی آئے گا کہ آگے کے قتل کریں گے تو اسی لیے یہ مدینہ نہیں پہنچ پائے گا لیکن مدینے کے قریب آئے گا اور نہیں اندر گھس پائے گا نہ مکہ نہ مدینہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کے معنی یہ ہے کہ دجال جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کی اتنا ہی کرے گا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ وہ زمین پہ کتنا دن تک رہے گا چالیس دن چالیس دن زمین میں رہے گا لیکن یہ چالیس دن ہم لوگ کے دنوں کی طرح نہیں ہے حدیث میں آتا ہے یوم سنا ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور دوسرا دن مہینے کے برابر ہے اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہے اور کتنا دن بچا ہے چالیس میں تین دن ختم اور کتنا دن سینتیس دن باقی ہے اور سینتیس دن باقی ہم لوگ کے دنوں کی طرح ہے ہم لوگ کے کی طرح, لوگ کی طرح کیا دلیل ہے اللہ کے رسول نواس میں سمان کہتے ہیں ایک روز رسول ساسن نے دلجال کر ذکر فرمایا اور نصیحت اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا دجال کتنے مدت تک زمین میں رہے گا آپ نے ارشاد فرمایا چالیس روز جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا روز ہفتے کے برابر اور اس کے بعد سینتیس دن تمہارے شب روز کے برابر ہوں گے یہ کتنا دن ہوا چالیس دن لیکن اگر ہم لوگ کے حساب سے جوڑیں گے تو کتنا ہوا ایک سال دو مہینہ دو ہفتہ کیونکہ ایک سال اور تیس دن اور ہفتہ کتنا ہو گیا سینتیس دن ہو گئے سینتیس اور سینتیس کتنا ہوا دو مہینہ اور دو ہفتہ تو ایک سال تقریباً دو مہینہ دو ہفتہ ہم لوگ کے حساب سے کچھ علماء اس کو تعویل کرتے ہیں نہیں وہ دن اتنی ہی مصیبت پہلے دن ہوگا کہ وہ لگے گا کہ ایک سال کے برابر ہے لیکن یہ تعویل بالکل غلط ہے اللہ کے رسول اگر ہوتے تو بتاتے کیسا نہ کہیں گے یا کہیں گے اس کی طرح گزرے گا لیکن اللہ کے رسول بتائے کہ اس کی لمبا یہی ہوگی اسی لیے آگے حدیث میں صاحب کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ دن ہم لوگ کے لیے پڑ جائے تو ہم لوگ روزہ کیسے رکھے نماز اسی کیسے رکھیں گے کیونکہ شام نہیں ہوگی سال ایک دن سال کے برابر ہے تو اس میں رات ہوگی نہیں ہوگی تو ہم لوگ کیسے نماز روزہ کریں تو اللہ کے رسول نے کہا اقدار قدرہ یعنی تم لوگ اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے تم لوگ عبادت کرو کہ پہلے دن میں ہم لوگ اتنا گھنٹہ ہوتا تھا اتنے ہی نماز عشاء فلا گھنٹے کے بعد پڑھتے تھے یہ بھی اس طرح لگاؤ یعنی عشاء کی نماز دن میں پڑھو گے روزہ رکھو گے مغرب کے اذان میں نہیں اس جس عام ایام میں کرتے تھے اس سال میں اس دن اس طرح رکھنا یہ اللہ کے رسول ساسنگ بتائی ہے ایک قاعدہ اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ حتی کی علماء آج کل اس سے فائدہ یہ ہے کہ جس ملک میں آج کل رات نہیں ہوتی کہیں کہیں ہوتا کہ پوری پورے دن کبھی کبھی کچھ میں رات نہیں ہوتی تو اس میں نماز کیسے پڑھیں گے تو اس طرح جس طرح اللہ کے رسول ججا کرتے تم نک قدر یعنی اس کو تم اندازہ لگاؤ کہ اس طرح پہلے پڑھتے تھے تو اس انداز سے تم لوگ بھی پڑھو کہ یہ مدت ہے اس کے رہنے کے کتنا دن ایک سال دو مہینہ دو ہفتہ حق ایسے حقیقت میں چالیس دن چالیس دن صرف زمین میں رہے گا اور لیکن تیزی کے ساتھ پورے سیر کرے گا علماء اگر کی دلیل نہیں کو علماء کہتے ہیں وہ شیطان کے سہارا لے گا شیطان تو ساتھ دیں گے لیکن شیطان کے سہارا یہ کہ وہ شیطان پہ چڑھے گئے شیتان اس کو چاروں طرف لے جائیں گے اور ان سے مستفید ہوں گے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں کیونکہ کہ چالیس دن میں اتنا کوئی نہیں چل پاتا ہے اور اس وقت ساری تقریباً یہ جہاز اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے زمانہ پھر وہی لوٹے گا جس طرح پہلے تھا اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنا کس طرح ہوگا دجال کے فتنہ کیا کرے گا وہ کہ لوگ مفتون ہو جائیں گے یعنی دجال کیا کرنے والا ہے کہ لوگ اس سے مختون کیا اس کو دیکھ کر لوگ مفتون ہوں گے نہیں ضرور کچھ اعمال کریں گے ضرور کچھ فتنہ اور کچھ لوگوں کو دھوکہ دے گا تو لوگ آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا تو ساتھ میں لوگوں لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے دو چیز اپنے ہاتھ میں رکھے گا ایک جنت اور ایک جہنم ایک جنت اور ایک جہنم اس کے ساتھ ہوگا تو کوئی کہے کہ جنت وہ آدمی کیسے جنت و جہنم اٹھا بہرحال کوئی چیز ہوگا اس کے ساتھ جنت اور جہنم لیکن حقیقت میں جس کو وہ جنت سمجھتا ہے وہ جہنم ہے اور جس کو وہ جہنم سمجھتا ہے وہ جنت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اخبیر ابو را کے حدیث ہے کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں اپنی ایسی بات نہ بتاؤ جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنے امت کو نہ بتائی ہو دجال کہاں نہ ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح ہے تو اس لیے اس میں شک نہیں اللہ کا رسول بتائے لیکن یہ جنت اور جہنم کیا ہے جنت جو اس کے پاس رہے گا ٹھنڈا پانی اور جہنم آگ رہے گا جیسے دوسرے حدیث اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ججل جب, جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے جس لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی اور جس سے لوگ آگ سمجھیں گے اور وہ خود سمجھتا کہ آگ ہے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیرے پانی ہوگا لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے یعنی دجال کے حساب سے جو آگ ہے اس میں کود پڑے انہیں کی بچے دیکھیں ججال ٹھیک ہے میں کود پڑوں گا پہلے ہی کس میں جو وہ دجال آگ سمجھتا ہے اور وہ آگ نہیں رہے گا بلکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا یہ مسلم کی ہے تو اسی لیے انسان اللہ کا رسول بتایا کہ سب سے پہلے اور انسان یہ چیز نیا چیز دیکھ کر حیران ہوگا دیکھیں دجال جب آئے گا اکیلے نہیں آئے گا شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے اسی لیے کوئی ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ ایسی چیز بنا کے لائے گا کہ جو جنت ہے اور کچھ ایسے بنا کے لائے گا جو جہنم ہے اور اس کے ساتھ شیطان ہوں گے وہ لوگ اٹھائیں گے اس کے ساتھ رکھیں گے کہیں بھی پہنچیں گے تو وہ کرائیں گے تو اس لیے یہ کسان انکار نہ کرے کہ وہ جنت و جہنم کیسے اٹھائے گا وہ جنت و جہنم وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اللہ کے پاس جو جنت اور جہنم ہے وہ اس کے ہاتھ اس کے اس میں کبھی نہیں لگ سکتا ہے. یہاں سے مراد وہ فرضی طور پر کچھ چیز بنائے گا اور بنانے کے بعد وہ پلٹ جائے گا جو جنت سمجھتا ہے وہ جہنم رہے گا اور جہنم ہے وہ جنت ہی جیسا کہ حدیث میں ہے یہ ایک, ایک چیز یہ لے گا دوسری چیز کیا کرے گا جب بھی وہ آئے گا تو کافر لوگ ان کے ساتھ ہوں گے دوسری وہ ایسے ان لوگوں کو چیز دکھائیں گے جس پر وہ لوگ یقین کریں گے کہ ہی اللہ ہے کافر لوگ اور مومن لوگ جو ان کے حق میں ان کی مخالفت کریں گے وہ ان پر ناراض ہوں گے اور ایسی چیز دکھائیں گے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کمزور انسان یہ سمجھے گا کہ سعین کے ہاتھ میں سب کچھ کیا کرے گا یہ حدیث سن لو اللہ کے رسول فرماتے نواسلمان کے حدیث فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے رسول سلم فرماتے ہیں یا لوگ نے کہا یا رسول اللہ زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا انتظار کس طرح زمین میں گھومے گا تو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے جب بارش تیز ہوتی ہے اور تیز ہوا بھی چلتی ہے کس طرح پانی تیز سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ تیزی کے ساتھ بھاگے گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایک قوم کے پاس آئے گا یعنی کافر لوگ کے پاس اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا کہ آپ ایمان لاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ کافر لوگ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے, دے گا دجال حکم دے گا سب کے سامنے حکم دے گا تو تو اور بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی شام کے وقت لوگوں کے جانور چارا گاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی, ان کی کوہانے پھلے پھیلے سے بڑی ہوں گی پہلے سے بڑی ہوں گی یعنی وہ لوگ جب آئیں گے ابھی ججال موجود ہے جب ان کے جانور کھیت سے آئیں گے تو دیکھیں اتنا ہی تندرست ہوگے اور اس دن تھنوں میں بالکل دودھ بھرا ہوا ہے اور بالکل موٹا تازہ ہو یہ جانور کیونکہ وہ لوگ جب ایمان لائیں گے اس پر تلنو کے لیے کروائے گا تلنو کے دل میں یقین ہوگا کہ ہاں یہی اللہ ہے اور یہ کی بات ہے یہ گمراہی کہ نہیں اور پھر اللہ کے رسول فرما دے پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا یعنی مومن لوگ کے پاس اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی دعوت کے انکار کر دیں گے چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا نکلے گا اور بدوا دے گا اور ان پر کاٹالی مسلط ہو جائے گی ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا دجال و ایران جگہ اور یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو یہ فتنا ہے کہ نہیں مومنوں کے بھی یہ ضرور دل میں آئے گا کہ دیکھو کس طرح ہوگے تو اس لیے ان لوگ پر صبر کرنا ہے ایمان ہے امتحان ہے ان لوگ کے لیے اللہ کے رسول پرمات مزید کیا کرے گا ایران جگہ کی طرف یعنی کوئی خالی میدان کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانہ اگل دے تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہے اتنا زیادہ کل نکلتے جائے گا اور یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح تو یہ دجال کا عمل ہے اور یہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے انسان نہ سوچے کہ اللہ کو پس اللہ کو تو پسند نہیں لیکن اللہ سوائی امتحان کے طور پر اجازت دی تو اللہ کی مشیت سے یہ ہوا اللہ سبحانہ اور کی کے ارادے کے بغیر کبھی یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے اور اور مزید کیا کرے گا اللہ کا رسول بتا گیا کہ سب سے زیادہ اس کے اتباع کرنے والے کون ہیں بدو لوگ کیوں یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو اماما کی حدیث ہے کہ اس کے پتنائیے بدو آدمی سے کیا کہے گا <رَبُكَ> ایک بدو کے پاس یہ دجال آئے گا اور کہے گا تمہارے جو والدین فوت ہو چکے ہیں ماں باپ اگر میں دونوں کو زندہ کر دوں تو تم ای مان گے کہ میں تمہارا ربو وہ کہتا ہاں بالکل تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ اس کے دو شیطان ہوں گے شیاطین کے ساتھ ہوں گے جو جنات ہوں گے یہ دونوں ایک ماں کے شکل میں بن جائے گا ایک باپ کے شکل میں آئے گا اور اس کو مفتون کریں گے پھر وہ کہے گا ہاں تم میرا رب اور اس پر ایمان لائے گا اللہ کے رسول بات کی حدیث ابن مادن حدیث صحیح تو سوچئے کہاں تک اب جا جاہل جا انسان ہے لیکن اگر اس کے پاس علم ہوتا دین کے علم کہے گا نہیں تو اللہ کا رسول حدیث ہے پہ پہلے بتا چکے ہیں اسی لیے وہ مفتون ہوں گے اسی طرح وہ کیا کریں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتایا کہ آرابی بدو لوگ سب سے زیادہ ان کے پیچھے چلیں گے اور بتایا گیا کہ یہودی, کے دلول ب... یہودی کو یہود کے دلول ب... دلیل بتایا گئے اور یہ عجم یعنی غیر عربی لوگ وہ بھی حدیث ابو بکر کے حدیث ہے جو ترکستان اور ترکی لوگ وہ زیادہ پر ایمان لائیں گے اور عورتیں زیادہ ان کی سبا کریں گے کیا دلیل ہے یہ اللہ کے رسول ابن عمر کے حدیث ہے یقون اکثر النساء سب سے زیادہ ججار کے پاس جانے والے عورتیں ہوں گی اس کا مطلب آدمی نے کہا کہ ہم محفوظ ہے نہیں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے اور اس وقت ویسا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی جیسا کہ اللہ کا رسول پہلے بتا چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک آدمی کے پاس پچاس عورتیں ہوں گی بیویاں نہیں یعنی اتنا قتل عام ہوگا مردوں میں اتنا قتل ہوگا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی ایک آدمی پچاس عورت کے پرورش کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا تو عورتیں زیادہ ہیں اللہ کے رسول فرماتے یہاں تک کہ آدمی دجال کی فتنا دیکھ کر دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے گا اور کیا کرے گا ایر جو حمیم ہے اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن اور بیٹی اور پھوپھی کے پاس آئے گا کیا کریں گے ان لوگ کو رسی سے خوب باندھ دے گا گھر پہ کیوں دلے گا کہ کہیں وہ دجال کے پیچھے نہ چلے جائے یہ مومن کے بارے میں یا مومن اتنے ہی درے گا کہ کہیں میرے گھر والے عورتیں تو سب جا رہی ہیں عورت ایک دوسرے سے سنتی تو سب جاتی ہے تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایک آدمی آ کے اپنے سارے عورتوں کے گھر میں باندھ لے گا تاکہ وہ گھر سے نہ نکل پائے اور ان کے پاس نہ جائے کیونکہ عورتیں زیادہ ان کی تباہ کریں گے اس کے بعد یہاں بتائیں گے کہ اس کے فتنہ کس طرح ہوگا اسی طرح وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سارے لوگ جو بھی ان کے سامنے آئے گا وہ تقریباً مختون ہوگا سوائے چند لوگ اور اللہ کے رسول نے بھی ذکر کی کہ دجال جب مدینے کے پاس آئے گا اور مدینے کے قریب ہوگا تو اس کے خلاف کچھ مسلمان اٹھیں گے سارے لوگ نہیں ایک اللہ کا رسول یہاں قصہ ذکر کی ایک مسلمان اور جب وہ اس کے ساتھ کیا, کر کیا کرتا ہے اور یہ چیز جو کرتا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں فکنے کے طور پر کیا کرتا ہے کچھ رواج میں تفصیل آتا میں تفصیل والا پڑھتا ہوں تاکہ وہ رہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا یعنی دجال مدینے کے پاس جب آئے گا تو مدینے سے ایک مطلب کہ مدینے سے ایک مومن نکلے گا عالم اور اس کے پاس آئے گا راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے یعنی دجال اکیلے نہیں اس کے پاس ہزاروں لوگ ہیں ان کی حمایت کے لیے فوج ہے پولیس ہے روکنے کے لیے تو جب ملیں گے تو اس کو روکیں گے کہ تم کہاں جا رہے وہ کہے گے کہ میں دجال کے پاس جا رہا ہوں لوگ یہ پوچھیں گے کیا تم دجال پر ایمان لاتے ہو کہیں گے نہیں تو کہیں گے اس کو قتل کرو لیکن دجال کہے کہ نہیں اس کو قتل مت کرو میرے پاس لے آؤ یہ اللہ کے مقدر ہے بہرحال اس آدمی اللہ کے رسو فرماتے ہیں چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب مومن آدمی دجال کو دیکھے گا مومن جب دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا چلائے گا کیونکہ مجمع بہت ہی پڑا ہے چلائے گا فوراً لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ادریر کے عالم ہے تو چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا تو اس کو پکڑیں گے اور لوگ اپنے فوجی سے کہتے اس کے سر کچلو تو اس کو کچل دیں گے اور اس کے پیٹ اور پیٹ پر بھی ضربے خوب ماریں گے پھر دجال اس سے پوچھے گا مارنے کے بعد خوب عذاب دینے کے بعد کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ جواب دیں گے تو جھوٹا مسیح ہے دجال تم ہو جھوٹا ہو دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا کوئی آرے مشین ہو گیا کچھ بھی کاٹنے تو اس کو کھڑے ہو کر اس کو دو حصہ کاٹیں گے سب کے سامنے اور آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے دجال اور یہ تاک عوام کو دکھانے کے لیے کی جادو غلط نہیں ہے یہ اللہ رسول کا رسولوں کے ٹکڑوں کے درمیان آئے گا یعنی ایک یہاں اور ایک یہاں اور بیچے سے خود چلنے لگے کہ دونوں دو حصہ ہو گئے اور مر چکا ہے اور حکم دے گا کچھ دیر بعد کو اٹھ کھڑا ہو جاؤ وہ بندے مومن سے کہے گا کہ کھڑا ہو جاؤ کیونکہ دو ٹکڑے میں کٹے ہوئے خون ویسے بہا ہوا ہے تو اچانک کیا کھڑا ہو جائے گا اللہ کا رسول فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ وہ اس سے کہے گا کہ کھڑا ہو جا چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے اب ایمان لاتے ہو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تو ایمان لاؤ تو وہ کہے گا تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا پھر مومن یعنی کہ اور مجھے معلوم ہو گئے کہ تم ججار ہو پھر وہ مومن آدمی اعلان کرتے ہوئے کہے گا اے لوگ میرے بعد دجار کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے گا یہ مومن عالم رہے گا حدیث سے واقف ہے اور اللہ کا رسول بتا چکے تو یہ ان کے ساتھ یہ ہونے کے بعد کہے گا نہیں بلکہ مجھے اور یقین ہوگا کہ تم ججال کیسے ان کو اور یقین ہوا کیونکہ حدیث اللہ کا رسول یہ حدیث بتا چکے اور یہ حدیث ان تک پہنچ جائے گا یہ دلیل ہے کہ علم حدیث چاہے دنیا والے کتنا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا لیکن ابھی تک ابھی کے زمانے کے طور کم ہو جائے گا کچھ لوگوں کے پاس ہوگا اور یہ بھی کہے گا بندہ کہ میرے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا یعنی یہ آخری اس کے ایام میں اس کو معلوم ہے کہ دجال اب کمزور ہوتے جا رہا ہے تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن مومن آدمی گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا یہ یعنی گلے سے یہاں تک یہاں تک جائے جہاں ذبح کرتے ہیں جہاں کاٹنا ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں نحاس. یعنی یہ کیا ہے یہ تانبے کے بن جاتا ہے اور وہ اس میں کاٹ نہیں سکتا نہیں اس کو ذبح کر سکتا ہے پھر دجال اسے زبا نہیں کر سکے گا اور اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینک ڈالا جہنم کی طرف پھینک دیں گے لیکن وہ حقیقت میں جنت میں جائے گا اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ شخص رب العالمی کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا اور یہ مسلم کی روایت ہے حدیث صحیح تو یہ دجال کے عمل ہیں سوچو آج کل اگر کوئی پتہ نہیں کیا جادو دکھاتا تو لوگ بورا کہتے ہیں یار تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اور دجال سے بڑھ کر کوئی نہیں کوئی نہیں ہے یہ حرکتیں جو اس نے کی ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تارا اس کو کیوں دی ہے کتنے کا طور پر تو یہ دجال کے تقریباً کچھ اعمال ہے لیکن مومن اپنے ایمان پر باقی رہیں گے اور کافر و کمزور لوگ پھسل جائیں گے جیسا کہ بتایا گیا ہے تقریباً دو تین مسئلہ رہ گیا پتا نہیں وقت ہے کہ نہیں یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ دجال کی ختم کیسے ہوگا بتایا گیا کہ دجال کے مدینے سے مدینے میں آنے کے بعد جب فرشتوں کو پھیر دیں گے شام کی طرف بھگا دیں گے تو یہ آخری اس کے اوقت ہے اب وہ شام کی طرف جائے گا پتا نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں تین درف یا دو درس پہلے بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جنگیں خوب ہوں گی اور اب لوگ کہاں ختم ہوں گے یہی واقعہ اور یہ مختصر انداز سے ذکر کیا گیا کہ کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان مدینے کے سب سے بہتر فوج نکلے گا اور یہی لوگ عرب لوگ نکلیں گے کہاں شام کے طرف اور رومیوں کے ساتھ یعنی عیسائی لوگ کے ساتھ مل کر کسی تیسرے دشمن سے لڑیں گے پھر لڑنے کے بعد جب ختم لڑائی ہوگی تو عیسائی لوگ اپنے صلیب جو کروس ہوتا ہے صلیب اس کو اٹھائیں گے کہ ہم لوگ اس کے فضل یا اس کی وجہ سے ہم لوگ یہ جیت ملی ہے تو مسلمان ناراض ہوں گے تو لڑائی خوب ہوگی دونوں میں اللہ کے رسول فرماتے لڑائی اتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ عرب میں ان لوگ کے درمیان کہ ایک دن دو دن تین دن چوتھے دن میں جب ہوگا تو خوب لوگ مریں گے شہید بھی ہوں گے پھر یہ اللہ کے رسول فرماتے کی یہ جو فوج مدینے کی جو سب سے افضل فوج ہے یہ تین حصے میں بڑھی آئیں گے ایک پھر جائیں گے واپس چلے جائیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لوگ سے بدتر کوئی نہیں اور دو جماعت باقی رہیں گی ایک جماعت لڑ لڑ کے شہید ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی شہید نہیں ہے اور صحیح حدیث کی روشنی بتا رہا ہوں اور ایک گروہ جو آخری ہے عرب میں رہیں گے اور کچھ عرومی لوگ بھی اسلام لا کے مسل عرب لوگ کے ساتھ ہوں گے یہ تیسرے جو فرقہ ہیں یہ کاتروں کو یعنی شکست دیں گے اور اتنا زیادہ لوگ مقتول ہوں گے کہ اللہ کے رسول سرزم مجھ کو تصور کی کہ بہت دوری تک صرف لاشیں پڑے رہیں گے بلکہ کروڑوں لاکھوں کے تعداد میں سو لاکھ یا دس لاکھ کے تعداد میں لوگ قتل ہوں لوگ کیا جائے گا پھر مسلمان جو باقی فوج جو وہ لوگ چلتے چلتے قستمتینیا تک پہنچیں گے قستمتینیا آج کل جو استنبول ہے یہ ایک بار فتح ہوا ہے حضرت یزید جس کو لوگ گالی دیتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ رحمہ اللہ اور حضرت معاویہ یہ لوگ پہلے حملہ کروائے لیکن عثمانی زمانے میں ترکی کے زمانے کو فتح گی اس کے بعد اور فتح کیا جائے گا جب مسلمان قسطنطیہ فتح کریں گے اور آرام کرنے لگیں گے غنا غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے تو شیطان ان لوگ کے سکون اور چیر ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھر میں پہنچا تمہارے گھر میں یہ لوٹنے کے لیے اور بدماشی کے لیے دجال پہنچا تو وہ لوگ فوراً دوڑیں گے واپس آنے کے لیے اور کئی دن تو لگے گا کیونکہ دور ہے شام تک آنا ترکیہ سے بہت دور ہے تو آتے آتے جب پہنچیں گے تو ان کو شیتان تو ڈھوکا دے گا لیکن جب پہنچیں گے تو حقیقت میں دجال پہنچ چکا ہوگا اور یہ لوگ یہاں مشغور رہیں گے اور دجال مدینے میں پھر دجال خود ہی شام کی طرف آئیں گے یہ مسلمان لوگ جو باقی ہیں جو بچے ہیں یہ لوگ دجال کے مقابلے کے لیے دوبارہ اپنے سفے سیدھے کریں گے اپنے سفے اور اپنے لشکر اپنے فوج تیاری دوبارہ کریں گے لڑنے کے لیے اور لڑنے کے ساتھ جب کھڑے ہو جائیں گے سب بانیں گے لڑنے کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ بتایا گیا ہے اور کون آئے گا حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام اسی سب میں وہ لوگ تیاری کر رہے لڑنے کے لیے دجال تو اس طرف ہے اور مسلمان اس طرف حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام نازل ہوں گے اور بتایا گیا پچھلے درس میں حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کو کس کے زمانے میں مہدی کے زمانے میں تو اس لیے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو آخری جو موجود ہیں وہ مہدی ان کے ساتھ ہوں گے اور مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور بتائے گا پچھلے درس میں کہ حضرت عیسی جب نازل ہوں گے تو فدر کے وقت میں اور آئے گا بھی تفصیل فدر کے وقت تو کہیں گے حضرت مہدی حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائی وہ کہیں گے نہیں تمہارے امت والے تمہارے امتی لوگ ہی قیادت کرتے اور امامت کراتے ہیں لیکن تو پیشو پہلی نماز حضرت مہدی کرتے ہیں لیکن باقی نمازوں میں کیونکہ خلافہ اور حکومت انتقال ہوتی ہے حضرت عیسی کے ہاتھ میں آتی ہے جیسا کہ صحیح ہی لگتا ہے پھر وہی وہ باقی امامت کرائیں گے امامت کرانے کے بعد پھر وہ کریں گے تو اس لیے یہ تصور اس طرح منظر کرو پچھلے جیسا کہ دروس میں سہرا اور کبرا اور مہدی اور کس طرح اس طرح بھی رد،, رد ہو چکا ہے تو اس لیے دجال کی جہاد خلاف جب شام پہنچے گا تو جہاد کے لیے سارے لوگ تیار رہیں گے لیکن جب مکے کے قریب ہوں گے جزیر عرب میں تو سب سے سخت لوگ ان لوگ کے کے خلاف کون ہوں گے بنو تمیم بنو تمیم آج کل کون آج بنو تمیم سعودی جو حکومت ہے یا قطر کے جو حکومت سب بنو تمیم ہیں اور اس کے علاوہ جو ال سعودی بنو تمیم ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بنو تمیم موجود ہیں نجد میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول حضرت ابو وغیرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشد امتی الگال بنو تمیم یعنی دجال پر سب سے سخت اور یعنی دشمن اور سختی کریں گے سب سے سخت بنو تمیم ہوں گے دجال سے لڑیں گے اور حضرت ابو حر فرماتے حدیث بخاری میں حضرت ابو ابو فرماتے جب سے میں نے یہ حدیث سنا میری بنو تمیم سے محبت ہو گئی کہ یہ لوگ دجال سے لڑائی کریں گے اور اللہ کے رسول عہدتی فضیلت بتائی تو یہ بنو تمیم یہ ہے لیکن شام میں یہ لوگ مسلمان جو, جو وہاں جاتے ہیں اور کس طرح لڑتے ہیں یہ لوگ جہاد کے لیے اور باقی بھی مسلمان اس وقت جہاد کے لیے رہیں گے لیکن اس سے پہلے لڑائی تو رہے گی مسلمان اور غیر مسلم یہ لڑائی ہوگی اور دجال کے خلاف بتائیں گے کہ مسلمان ابھی لڑائی نہیں شروع ہوگی دجال کے ساتھ حضرت عیسیٰ علی السلاۃ والسلام آئیں گے نازل ہوں گے اور ان کے خلاف لڑائی کریں گے حدیث اس میں کئی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بتائے اور یہودی لوگ زیادہ تر دجال کے ساتھ ہوں گے یعنی دو فوج ہوں گے ایک دجال جو اس کے پیچھے یہودی لوگ ہیں اور باقی دوسرے طرف مسلمان لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلم کی قیادت میں رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں لذال من امتی یعنی دلیل کے جہاد کریں گے مسلمان دجال کے خلاف اللہ کے رسول ہیں میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو جو, جو جو ان سے یعنی دشمنی کرتا ہے حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح الدجال کے خلاف جہاد کرے گا اور علماء کہتے ہیں یہ آخری گروہ ہے یہ یاد کر لو کیونکہ اگلے بار بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آئے گا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو جہاد کیا جائے گا یہ آخری ہے اس کے بعد جہاد کے دروازہ بند ہو جائے گا کوئی جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا فاصل اور فاجر لوگ کے حالت زندگی شروع ہوگی یہ آخری گروہ ہے اسے اللہ کے رسول فرمانے قیامت تک اور عام کتاب و سنت کے لیے سارے لوگ مسلمان لڑیں گے سارے نہیں مسلمان لڑیں گے حتی کہ آخر لوگ یہی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے اور یہ کافروں کے ساتھ لڑیں گے اور جہاد کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرما اور یہاں بتا دیں کہاں الاردن اردن کے قریب نہر الاردن ایک ندی ہے اس طرف دجال ہوں گے اور دوسری طرف مومن لوگ اور دت جال قصہ جو ذکر کیا گیا ہے حضرت فاطم قیس جو تمیر الدین قصہ دجال یہ ندی کے بارے پوچھ چکا یہ بحیرہ کے بارے میں اور اس ایریا کے بارے پوچھ چکا کیونکہ وہ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نکلے گی اور حضرت عیساؤں کی قطال کریں گے اللہ کے رسول فرماتے تم لوگ مشرقوں سے جنگ کرو گے حتیہ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوں گے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا آپ اردن دیکھو یہ تقریباً سعودی سے زیادہ قریب ہے یہ فلسطین سے تو یہ دوسر اس طرف دجال ہوں گے اور بیت المقدیس کی طرف زیادہ تر قریب کون ہوگا نہیں بیت المقدس کے تئو روگ ہوں گے اور مومن لوگ مغربی طرف یعنی اس طرف نہیں الٹا ہم نے بتایا مومن لوگ بیت المقدس کے طرف مشرق کی طرف رہیں گے اور کاتل لوگ اس طرف رہیں گے تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو کس طرح نازل ہوں گے اور کس طرح قتل کریں گے دجال کو یہ حدیث سن لو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اور مسلم کی روایت ہے دیکھیے اکثر حدیث مسلم نے اس چیز کو خاص ذکر کی ہے امام مسلم یہ مسئلے کو زیادہ اہمیت دی اپنی کتاب اس لیے مسلم کی روایت میں بخاری سے زیادہ ہے یہ مسائل اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے اتریں گے اچھے طریقے سے دو فرشتوں کے درمیان اتریں گے یہ مبارک انسان ہے جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے تکڑے ٹپکیں گے اور یہ اللہ کا رسول صفت آئے گی کہ اللہ کا رسول ذکر کی کہ ان کو اس طرح ہم نے دیکھا ہے یعنی لگ رہا ابھی غسل کر کے آئے اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید پترے کے بالوں سے دھلکتے نظر آئیں گے چمکتا ہوا ان کی سانس یہ حضرت عیسیٰ کی برکت ہے یہ آئے گا اگلے درس میں پھر ذکر کریں گے ان کے سانس جب پہلے بار نازل ہوں گے تو سانس لیں گے سانس لیں گے بہت زور سے اور یہ عام سانس نہیں اس سانس سے کیا ہوگی جس سے جس جس, جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے یہ مسلم کی رواج ہے تو قتل کس طرح کریں گے یہ دجال اس وقت تو کمزور ہوگا لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ نماز پڑھا کے فوراً آگے بڑھیں گے لڑائی کرنے کے لیے سبب نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ جوش میں رہیں گے کہ ایسے ججار کو قتل کرو حالانکہ اگر قتل نہ کرتے تو خود وہ ڈر سے مر جاتا ججار جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت حضرت عبور کا حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمان کو مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے جہاں تک پڑھائیں گے اس کا مطلب نہیں پہلی نماز کے بعد لڑائی کریں گے پہلی نماز میں تو وہ مہدی کے پیچھے پڑھیں گے لیکن وہ اچن چند دن بعد دو کچھ دوسری نماز میں تو وہ کیا ہے نماز پڑھائیں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اب نمک نمک کو پانی میں ڈال دو تو کیا ہوتا ہے کچھ دیر بعد گھل جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا اس کا اثر تو اللہ کا رسو پوت اسی گھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علی سلاۃ وسلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی گھل گل کر وہ کافر وہ دجال مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور حضرت عیسیٰ اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے قتل کرنے کے بعد دکھائیں گے یہ مسلم کے کیوں دکھائیں گے تاکہ مسلمان کے اطمینان مسلمانوں کے اطمینان ہو جائے کہ ختم ہو گئے اور یہ بھی انسان تھا یہ تو زلیل موت اس کو ملی اگر چھوڑ دیتے تو کہیں چلو غائب ہو گئے لیکن جب اس کو قتل کیا گیا اور حضرت اسی سے مقابلہ بھی نہیں کرے گا بھاگنے لگے گا کچھ علما کہتے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک حضرت عیسیٰ پیچھا کریں گے اور آخری میں اس کو قتل کریں گے پھر اس کے بعد مسلمان یہودی کو ساتھ لڑائی نہیں ختم ہوگی دجال تو ختم ہو جائے گا پھر مسلمان اور یہودی کو ساتھ لڑیں گے اور یہودی لوگ اس کو اس کے بعد جب دجال مر جائے گا تو ان لوگ دل دل جائے گا اسی لیے وہ لوگ کیا کریں گے فلسطین میں وہ لوگ درخت کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپنے لگیں گے اور ایک اور نیا معجزہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم وہ قیامت قائم ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے حتی کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آم آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کر دی یہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا کوئی کہے گا کہاں بولتے یہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و کی قدرت کے تو اللہ صاحب قدرت کے یعنی اللہ قدرت ڈالیں گے اس میں تو بات کریں گے اللہ کے رسول فبت اللہ کے ایک درخت کون سے درخت الغرکت لہود سوائے غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے غرقد یہ ایک درخت ہے اور تقریبا یہ فلسطین میں آج کے لیے اس کو خوب اس کو ڈان ہیں یہودی لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اکثر علماء نہیں بتاتے عوام کو اسی لیے آپ اسرائیل اگر جاؤ تو اس میں جو بھی سارے درخت کاٹ رہے ہیں صحیح اور پتہ نہیں کیا کہ کاٹ کاٹ کے یہی غرقت کے درخت یہ ڈال رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں بچائیں گے لیکن اس وقت کون بچے گا اس وقت تک کون رہے گا یہ اللہ سبحانہ ہو کے اللہ کو پتا ہے تو یہودی لوگ اس طرح ختم ہوں گے اور مومنو اس طرح لوگ کو جیت ملے گی اور دجال ختم ہوگا آخری مسئلہ ہے پتہ نہیں وقت کتنا ہوا آخری مسئلہ یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو دجال سے بچائے کوئی کہے گا ابھی دجال تو دور ہے یار ہم تھوڑا ہم تو اسے محفوظ ہے نہیں پھر بھی ایمان تو ہے لیکن پھر بھی انسان دعا کرے ہو سکتا دیکھیں کیوں دعا کرے ابھی ذکر کریں گے چھ طریقہ ہے تقریباً اپنے آپ کو دجال کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے تھوڑا سے یاد کر لو تاکہ پک کرو پہلے طریقہ یہ کہ ہمیشہ انسان دعا کرے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ ہو اس کو دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کرے لیکن بہت سے لوگ یہی پوچھیں گے کہ بھئی دجال کے پتنے سے تو ہم بچے ہیں ہم لوگ تو دور ہیں کیسے بھئی ہمیں فتنہ ملے گا صحیح کہ نہیں دجال تو ابھی قریب آ نہیں سکتا دجال تھوڑی دس سال میں آئے گا سو سال میں بھی ہو سکتا نہ آئے, آئے. پتا نہیں کہوائے. اللہ کو پتا ہے لیکن جو نشانات جو باقی ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ابھی بہت ٹائم باقی ہے تو کیا اس کا مطلب ہم تیاری نہ کریں دعا نہ کرے نہیں کرو کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دجال سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ برماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ عمن دعا یہ پڑھنا عربی میں کوئی اردو نہ پڑھے کیونکہ یہ معقور دعا ہے لیکن عید دعا کے بعد انسان اردو میں طلب کر سکتا لیکن جو خاص اللہ کے رسول وسلم عربی میں کیا دعا کرو اللہ من, بك من عذاب القبر اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے بك من ادبی المسيح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے ومن مین فطنطلح والممات اور موت اور زندگی کے فتنوں سے وہ من کمین المغرم اور گناہ اور قرض سے میں پناہ مانگتا ہوں ایک بات میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ من اربع چار چیزوں سے پناہ مانگو یہ مقبل بك من عذاب القبر عذاب النار اللهم نعوذ بك عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار واعوذ من من فتنه المحیا والممات ونعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال الگ الگ روایات ہیں تو کوئی پوچھتا ہے یہ مسئلہ کہ اللہ کے رسول کرام کہ پناہ لیکن یہ دلیل ہے کہ انسان کتنا بھی محفوظ ہو لیکن فتنے کے قریب نہ جائے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں نہیں, نہیں میں بڑا ہوں میں عالم ہوں نہیں پھر بھی نہ جاؤ یہ اللہ کے رسول ایک قاعدہ ہم لوگ کو سکھا رہے ہیں دوسری بات کیوں دعا مانگے کے حالت سے دور ہے کیونکہ دعا کے برکت ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ آنا ہو یہ دعا کی برکت یا تو وہی دیتا ہے جو انسان دعا مانگتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور اچھا دیتا ہے تو اگر آپ دجال نہیں ہیں لیکن آپ تو ہر نماز میں دعا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال تو دور ہے اس کے بجائے اللہ دوسرے فتنے سے آپ کو محفوظ کرے گا ہو سکتا ہے جو آپ کو پر آپ کے سر پہ آنے والا ہے یا ہو سکتا ہے کوئی عورت کے فتنہ ہے مال کے فتنہ ہے یا کسی اور مصیبت آ سکتی ہے سر پہ لیکن آپ نے دجال کی دعا کی تو اللہ اس سے اس کی جگہ پہ دوسرے فٹنس سے آپ کو محفوظ کیا تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ انسان کہت کہ پہلے دس آیات یاد کر لے کچھ روع میں آخری لیکن وہ شاد ہے صحیح پہلے آخری دس آیات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کہت کہ پہلی دس آیا یاد کر لے وہ کتنے دجال سے بچا لیا گیا نمبر تین انسان ہمیشہ ایمان اور استقامت میں باقی رہے مومن بنو متقی بنو ایمان اور تقوے کی برکت سے آپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ عثمان و تعالی آپ کو دجال سے بچائیں گے کیا دلیل ہے حدیث میں اللہ کا رفصوص ہم فرماتے ہیں کہ جب جب دجال آئے گا تو اس کے سارے مسلمان دجال کو دیکھ کر اس کے دونوں آنکھ کے درمیان جو لکھا ہو ہر مسلمان پڑھ پائے گا چاہے مسلمان اس کو پڑھنا آتا ہے یا ان پڑھ ہو جو اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے دجال اگر آئے گا تو وہ بھی کافر کے لفظ پڑھ لے گا پیشانی کیونکہ وہ ایمان, ایمان جب ہے تو اللہ نے اس کو توفیق دی پڑھنے کے لیے اور اللہ نے توفیق دی کہ وہ دجال سے محفوظ رہے اس لیے انسان اور اہم یہ کہ مومن بنے اسی دجال مدینے میں جب آئے گا تو منافق لوگ نکل پڑیں گے مجبوری میں اور مومن لوگ ان لوگ کو اللہ محفوظ کریں گے چوتھی طریقہ یہ ہے کہ اگر دجال آئے تو حتی المکان انسان اس سے دور ہٹے خریب نہ آئے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ منسے جو شخص دجال کی خبر سنے تو وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے دور رہے کیوں؟ کوئی نہ کہہ کہ میں مومن ہوں میرے ایمان مضبوط ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے جو صبح کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا اللہ کا رسول فرماتے کے مومن سمجھے گا کہ ہم محفوظ ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہا ہے انسان دیکھ لیتا ہے پھر خود پھسل جاتا ہے یہ تو اللہ کا رسول ایک قاد رکھی ہے کہ فتنے کے قریب مت جاؤ آج کل ہم لوگ کہیں بھی ہنگامہ کہیں بھی لڑائی کہیں اختلاف کہیں بات ہے انسان کہتے کہ یا ملوث ہیں یار میں ان لوگوں میں سن لے دیکھ لیتا ہوں کیا ہے پاکستان میں لڑائی ہوئی انڈیا میں لڑائی ہوئی اختلاف ہوا نیوز 24 گھنٹے انسان سنتا کیا ضرورت ہے بھائی ہم اپنے آپ کو بچانے نہیں بچاؤ گے آپ کے دل ضرور اس کی طرف مائل ہوگا ارے مظلوم ہے بیچارے تو آپ دوسرے گالی دو گے ٹائم برباد کرو گے نماز چھوڑو گے تو فتنے میں آپ آ گئے اسی لیے انسان جب بھی کچھ چیز سنتا ہے آپ کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بند کر کے آپ بیٹھ جاؤ اپنے کام ضروری کام کرو زیادہ انسان ہر چیز کے پیچھے نہ دوڑے یہ تین طریقہ ہوگا نئے چار نمبر پانچ یہ ہے کہ انسان مدینے میں یا مکے میں اپنا گھر لے لے تو مشکل ہے لیکن پھر بھی اس وقت فتنے کے وقت یہ تمہار جو فتنے کے وقت اگر انسان دیکھ لے تو مدینہ اور مکہ کی طرف جائے لیکن اگر ایمان دل میں ہے تو کیا فائدہ دجال آئے گا ہلا دے گا زمین تو لوگ بھاگیں گے اس کے طرف لوگ بلکہ بھاگیں گے ہاں ہاں بس آپ ہی صحیح تو اس لیے انسان ایمان کے ساتھ مکہ مدینہ رہے گا تو محفوظ ہے اور اللہ سبحانہ عان اس کو بچائیں گے اور انسان ہمیشہ بچے جیسا کہ ابھی اللہ کا رفقا کہ کچھ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے یہ لوگ بچیں گے تو بچو مدینے کے طرف اگر پناہ لے سکتے ہو تو لو ہم لوگ کہ نہیں بلکہ یہ علم ہے اس لیے بتایا جاتا ہے ایک انسان دوسرے کو سکھائے تو انشاءاللہ یہ علم وہ اس وقت تک باقی رہے گا نمبر چھ یہ ہے اگر دجال سامنے آ تو کیا کرنا ہے آپ جو اس کے ہاتھ میں جو بائیں طرف ہے جو جہنم ہے وہ سمجھتا کہ جہنم ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے وہ جنت ہے آپ خود اس میں کود پڑو انتظار مت کرو کہ ہم سے پوچھ تاچھ کرے یا یہ کہے وہ کہے فوراً انسان کہے ٹھیک ہے آپ مجھے وہاں ڈال دو کیونکہ وہ طرف کیا ہے وہ جنت ہے اللہ کے رسول فرماتے حکم دی ہے حدیث لمبی فلم نہ کر دو چلیے ہر اللہ بھی ارا ہونا کہ وہ انسان وہ نہر وہ پانی کی طرف جائے جو ججار سمجھتا ہے کہ جہنم ہے اور آنکھ بند کر کے سر جھکا کے اس میں چلے جائے کیونکہ وہ جنت ہے وہ جہنم نہیں ہے تو اس لیے انسان اس میں نہ کہ نہیں, نہیں مجھے مت پھینکو بلکہ یہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو کہو یہ ہے کہ مجھے ہاں پھینک دو مجھے لے جاؤ میں تو تیار ہوں میں تو جنتی انشاءاللہ بن جاؤں گا تو انسان جب یہ علم رہے گا اور دیندار رہے گا تو انسان ضرور یہ عمل کرے گا جیسا کہ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول فراۃ لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہو دنیا کی ابھی آگ نہیں اقصد وہ آگ جو دجال لے کر آئے گا تو یہ چھ جی طریقہ ہے جسے انسان اس کے شر سے محفوظ ہو تو کچھ طریقہ ابھی سے ہے اور کچھ اکثر طریقہ جب دجال سامنے آئے گا لیکن ابھی تو ہم لوگ بہت کہیں گے کہ ضرورت نہیں ہے لیکن علم رکھنے سے فائدہ ہوگا آپ ہر ایک دوسرے کو سکھائیں گے تو ان یہ علم کچھ وقت تک باقی رہے گا اور علم پہنچانے کی نیت سے آپ یہ چیز دوسروں کو سکھاؤ تو ان اللہ ثواب ملے گا یہ تقریبا دجال کے اکثر مسائل ہیں اور دجال یہاں مسئلہ آخری جو یہ ذکر کرنا چاہتے تھے کیا دجال نہیں جانتا کہ اللہ کا رسول حق پہ ہے جانتا کہ نہیں جانتا جانتا بلکہ وہ تو حکم دیتے تھے کہ تم لوگ ایمان لاؤ ارے کوئی سوال کرے گا کہ دجال نکلنے سے پہلے کس لوگ کی ہدایت دی کہ نہیں دی اللہ کے توفیق سے اب دجال جو دو بندے تھے تیس لوگ تھے لیکن دو بندے یہ دجال سے ملاقات کیا یہ دونوں کیوں مسلمان ہوئے دجال کی بات سے دجال نے کون سے بات کہ مسلمان ہو گے کرسچن وہ عیسائی تھے یہی ہے اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں جو حدیث لمبی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہی قصہ جو ذکر کے منبر پر کھڑے ہو گئے کہتے ہیں تمیم الداری ہمیں یہ قصہ بتائے اللہ کے رسول یہ آگے بتاتے تھے اس آدمی نے جواب دی اللہ کے رسول یعنی وہ لوگ نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس آدمی نے دجال نے کہا میں دجال ہوں پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ارب لوگ ام نبی ظاہر ہو گئے ان دونوں سے پوچھا نے جواب دیا جو کہ عیسائی تھے ظاہر ہاں ہوئے تو دجزال نے لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نہ فرمانی تو کہنے لگے لوگ اطاعت کی یعنی کچھ بہت سے مسلمان مدینہ ہے تو اکثر لوگ اس وقت مومن ہو گئے تو دجال نے کہا یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے یعنی اس بندے سے کہا